ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے ڈبلو اپنا نصیب آ رہا ہے ڈاٹ الحمدللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واخدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق اللہ العظيم الحمدللہ آج ہم قرآن کریم کی ایک اور طویل ترین اور اہم صورت یعنی صورت النساء کا آغاز کر رہے ہیں قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ چوتھی صورت ہے اور اس میں ایک سو آیات ہیں اور چوبیس رکوع ہیں یہ مدنی صورت ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد نازل ہوئی یہ صورت بھی بڑی فضیلت تو عظمت والی ہے خاص طور پر اس کی بعض آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر چار آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کے بدلے میں مجھے دنیا و مافیہ بھی دے دیا جائے تو مجھے منظور نہیں ہے انشاءاللہ اپنے موقع پر یہ چاروں آیات آئیں گی ان میں سے ایک آیت نمبر تیس ہے دوسری آیت نمبر چالیس اور تیسری آیت نمبر اڑتالیس اور چوتھی آیت نمبر چونسٹھ ما قبل جو سورت گزری یعنی سورہ آل عمران اس سورت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے اس صورت کے اختتام پر جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے تقوا کا حکم تھا یا یوح نہ آمنسبرو و صابرو و واتقوا و اللہ اور اللہ سے ڈرو تو اس کا اختتام ہوا اللہ کے تقوا کے حکم پر اور سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے تقوا کے حکم سے یا یوہن ستقو رب الدی خلا قکم اس صورت کو سورت النساء القبرا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں صورت طلاق جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سورت النساء القسر چھوٹی سورت النساء اور یہ بڑی صورت النساء اس صورت کے اندر اللہ پاک نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں جو خاندانی نظام اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں پھر اس میں یتیموں کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق ہیں اور گھر کا نظام کیسے چلایا جائے اس کے بارے میں ہدایات ہیں زوجین میں اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کا حل بتایا گیا ہے یہودیوں کی اور منافقین کی سخت ترین مذمت ہے اور ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کا ذکر ہے اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے جسے قتل خطا کہتے ہیں تو پھر اس کی دیت کیا ہے اس کا بھی بیان ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب نکاح کے موقع پر یا کسی اور معاملے میں خطبہ ارشاد فرماتے تو سب سے پہلے تو سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو دو پڑھتے جو ہم پہلے پڑھ چکے یا یوح لدی نقل حق کا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ پڑتے یا رب ربکم الدی خلقکم اے, اے انسان اپنے رب سے ڈرو اس میں بھی تقوی کا حکم ہے اور اس میں بھی تقوا کا حکم ہے اس دیواجی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور پڑی جا رہی ہیں وہ آیات جن میں تقوی کا حکم ہے تقوا کا حکم اس موقع پر تقوی والی آیات کیوں پڑھی جا رہی ہیں اس لیے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے گی اور سکون ملے گا آپس میں اور خاندانوں میں محبت ہوگی اور اگر تقوی سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پھر گھر میں بے سکونی ہوگی فرمایا کہ یا اتو اور ابکم اے انسانوں تقوی اختیار کرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا یا ایس یہ خطاب نوع انسانی سے ہے خا اس کی کوئی بھی نسل ہو کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی قوم ہو یا ایوہ الناس اے انسانوں ہو آپ جانتے ہیں کہ بعض جگہ قرآن کریم میں خطاب ہے یا ایو الذین آ کے ساتھ اور بعض جگہ ختاب ہے یا ایوہ الناس کے ساتھ کم و بیش بیاسی یا چوراسی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ پاک نے یا ائلین آ منو کے ساتھ خطاب کیا اور بقیہ مقامات پر یا ایوہ الناس کے ساتھ خطاب کیا تو یہ خطاب سارے انسانوں سے ہے خواہ ان کی کوئی بھی نسل ہو کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی وطن ہو اے انسانوں اپنے رب تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا منفسم من واحدہ ایک جان سے ایک جان سے پیدا کیا تم سب کے اب جد امجد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور تم سب کی ماں حضرت حوا ہیں تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو ان الفاظ سے وحدت نوع انسانی کا سبق دیا گیا ہے نو انسانی سارے کے سارے انسان ایک ہیں ایک باپ کی اولاد ہیں مذہب کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال اس آیت کریمہ سے وحدت نوع انسانی کا سبق ملتا ہے خا کو کالے ہوں یا گورے ہوں ہندی ہوں یا چینی ہوں ایشیائی ہوں یا امریکی ہوں, امریکی ہوں اور آج کے ہوں یا کل کے ہوں امیر ہوں یا غریب ہوں اور حسین و جمیل ہوں یا کہ سادہ صورت والے ہوں سب کا جد اعلی وہ ایک ہے حضرت آدم علیہ اسلام بعض لوگوں کے اندر یہ تصور رہا بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور رہا کہ گوروں کا جد امجد اور ہے اور کالوں کا جد امجد اور ہے اور رنگ دار لوگوں کا جد امجد اور ہے یہ تصور رہا اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ارض کر دوں کہ بہت ساری تفسیروں میں یہ بھی بحث ملتی ہے کہ آدم ایک تھے یا آدم کئی تھے یہ بھی بحث ہوئی ہے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آدم بہت سارے تھے کئی آدم تھے لیکن اکثریت ہمارے مفسرین کی اور جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے وہ یہ کہ آدم ایک تھے اور انہی سے ساری نسل چلی تو یہ تصور رہا کہ گوروں کا جد امجد اور اور کاروں کا جد امجد اور شاہوں کا نصب اور اور عوام رعایا اور غریبوں کا نصب اور بعض بادشاہوں نے اپنے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی ان میں سے کوئی کہتا تھا کہ میرا رشتہ سورج سے ملتا ہے کوئی کہتا ہے کہ تھا کہ میرا رشتہ چاند سے ملتا ہے کوئی کہتا تھا کہ میری رگوں میں خدائی خون دھوڑ رہا ہے میں ایک انوکھی مخلوق ہوں سب سے اعلیٰ مخلوق لہذا بادشاہی یہ صرف میرے خاندان کا حق ہے کسی اور کو بادشاہ بننے کی اجازت نہیں ہے ہندوؤں میں تو عجیب تصور ہاں تو یہ ہے کہ ویسے تو سارے کے سارے انسان یہ پیدا ہوئے اپنے بارے میں ہی انہوں نے یہ تصور کیا کہ سارے ہندو پیدا ہوئے برہما جی سے پیدا ہوئے لیکن چھتری جو پیدا ہوئے وہ براہمن جو پیدا ہوئے وہ برہما جی کے منہ سے پیدا ہوئے اور چھتری جو پیدا ہوئے تو وہ برہما جی کے سینے سے پیدا ہوئے اور ویشت جو پیدا ہوئے تو وہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور شدر جو پیدا ہوئے تو وہ برہما جی کی ٹانگوں سے پیدا ہوئے جناچہ ان کے ہاں سب سے گھٹیا اور ادنا مخلوق حیوانوں کے درجے کی وہ شور ہیں آپ حضرات میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ ان کے ہاں یہ ذات پات کا فرق اس قدر ہے کہ شور کو برہمن کے ساتھ اور چھتری کے ساتھ چارپائی پر یا اونچی جگہ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے باوجود کہ وہ بھی ہندو ہے یہ بھی ہندو ہے آج تک یہ جسے روشنی کا دور کہا جاتا ہے تعلیم کا دور کہا جاتا ہے ترقی اور تہذیب کا دور کہا جاتا ہے معلومات میں اضافے کا دور کہا جاتا ہے اس دور کے اندر بھی ہمارے پڑوسی ملک میں یہ تصورات موجود ہیں آج کے دور میں اب بھی یہ تصور موجود اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مغرب والے لاکھ تردید کرتے رہیں لیکن ان کے ہاں بھی آج بھی گورے اور کالے کے اندر فرق پایا جاتا ہے اور وہ رنگ دار نسلوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ ہمیں بھی کالوں میں اور رنگ دار نسلوں میں شمار کرتے ہیں ناچے اپنے برابر کے ہمیں نہیں سمجھتے لیکن قربان جاؤں میں قرآن پر اور قربان جاؤں صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ سوا چودہ سو سال پہلے جسے یہ ظالم جسے یہ ظالم اور جسے یہ جاہل یہ جہارت کا دور کہتے ہیں اور ہماری نظر میں وہ روشنی کا دور تھا روشنی کا دور نور کا دور ترقی کا دور ہدایت کا دور اور فرقوں ذاتوں قوموں کے بت گرائے جانے کا جو دور تھا اس وقت اعلان کیا گیا کہ نہیں ان اباکم واحد ان واحد و ابا واحد میرے آقا نے اعلان کیا انسان تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب بھی ایک ہے کسی قریشی کو غیر قریشی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ بکوا الہ بکوا الہ بکوا آپ اندازہ کیجئے کون سے دور میں آپ الان فرما رہے ہیں آج کا دور نہیں تھا آج تو پھر بھی بحث ہوتی ہے مشرق سے مغرب میں ایک خبر نکلتی ہے مشرق کے آخری کونے سے تو مغرب کے آخری کونے تک ایک گھنٹے کے اندر چند منٹوں کے اندر پہنچ جاتی ہے وہ خبر ظلم اور زیادتی کا کو واقعہ پیش آتا ہے شمال کے اندر تو جنوب والوں کو ایک گھنٹے کے اندر چند منٹ کے اندر پتا چل جاتا ہے وہ دور نہیں تھا بظاہر ذرائع ابلاغ کے نہ ہونے کا دور تھا اور بحث مباحثہ نہ ہونے کا دور تھا اور کمیٹیاں وغیرہ قائم نہ ہونے کا دور تھا اس وقت میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی بنیاد کے صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ یا ستقو ربکم اے انسانوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے وخال قمن زو اور اسی سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو اس کے جوڑے کو پیدا کیا کیا مطلب بعض حضرات مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ سلاط اسلام کی پسلی سے حضرت حبا کو پیدا کیا گیا اور بعض نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت حبہ حضرت آدم کی جنس میں سے تھی اس کا یہ مطلب ہے وخال کمنہا زو مرد اور عورت کی طبیعت ایک مزاج ایک ضروریات ایک جیسی تقاضے ایک جیسے وخلا کا مینہا زو جہاں رجالن کثیر اور ان دونوں سے بکثرت مرد بھی پھیلا دیے اور عورتیں بھی پھیلا دی آپ تصور کیجئے لاکھوں سال پہلے کا جب اس پوری زمین پر صرف دو انسان آئے تھے ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور حضرت حبا ہاں مجھے تو یہ خیال آ رہا ہے اگر خاندانی منصوبہ بندی والے ہوتے اس وقت اللہ نہ کرے تو یہ کہتے کہ ابھی سے ہی بندی کا سلسلہ شروع کر دو خاندانی کے منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دو اگر ان دو کی نسل بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ دیکھو دو چار تو کھیت ہیں ان کے اندر کچھ اللہ پیدا ہوتا ہے کچھ پھل ہیں کچھ پھول ہیں زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے آپ ذرا سوچئے اگر آج کوئی خاندانی منصوبہ بندی کا ماہر اس وقت بیٹھا ہوتا اور وہ ڈرتا کیا بنے گا جب اس زمین پر لاکھوں انسان پیدا ہو جائیں گے کہاں سے کھائیں گے صرف دو افراد سے کاروانے انسانی کا آغاز ہوا اور آج اربوں انسان ہیں اور کل کے انسان کو وہ ضروریات اور وہ سہولتیں میسر نہ تھیں جو آج کے انسان کو سہولتیں میسر ہیں ڈبلو تو فرمائے کہ ان سے بہت سارے مرد پھیلا دیے بہت ساری عورتیں پھیلا دی پوری زمین کو بر دیا بت اللہ النبی اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو اللہ کے واسطے دے دو بھائی یہ اللہ کا واسطہ دے کر سب سے زیادہ تو اللہ کا واسطہ ہمارے بھکاریوں نے استعمال کیا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ انہوں نے اس کو اپنا ایک کاروباری سلوگن بنا لیا اور اپنا ایک کاروباری ڈائلاگ بنا لیا اللہ کا واسطہ میں سمجھتا ہوں کہیں سے سنا ہوگا کہ اللہ کے واسطے سے اگر سوال کیا جائے تو اس سوال کو پورا کرنا چاہیے ہے ابن عمر رضی اللہ سے رویت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منسم بلّہ فاتو جو تم سے اللہ کے واسطے پر سوال کرے اس کو دو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نجائز چیز کا سوال کرے اللہ کے نام پر ہم دیں غیر مستحق اللہ کے نام پر سوال کرے تو ہم دیں اور ہمارے دینے سے عادتیں بگڑتی ہوں اور بھیک مانگنے کے فن میں اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہو تو ہم دیں یہ مطلب نہیں ہے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کسی شرارت کی بنا پر انہوں نے طالب علم کی پٹائی لگائی تو اس نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ ہی کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں <laughs> اس نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دیں کہا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں اپنے نفس کے لیے نہیں مار رہا بہت سے تو مارنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے نفس کے لیے اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصے میں آ کر مارتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے مارتے ہیں اصلاح کے لیے مارتے ہیں تو اگر وہ اللہ کے واسطے سوال کر رہے اور میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اس کو دینے پر میں جانتا ہوں کہ اس کو دینا صحیح نہیں ہے تو میں جو منع کر رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کے لیے منع کر رہا ہوں اللہ کے نام پر منع کر رہا ہوں تو اس لیے اس حدیث کی بنا پر ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تو فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو ول ارحام اور قرابتوں کے بارے میں ڈرو ایک بات تو یہ دیکھیے کہ عربی زبان کے اعتبار سے قاعدے کے اعتبار سے الارحام کا اطف ہے اللہ پر یعنی دو چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا اللہ سے ڈرو اور قرابتوں سے ڈرو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قرابتوں کی رشتے داروں کی اور سلا رحمی کی کتنی اہمیت ہے کتنی اہمیت ہے اللہ کرے اللہ سے ڈرو اور رشتوں سے ڈرو قرابتوں سے ڈرو سلا رحمی کو ختم کرنے سے ڈرو ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے بل ارحامی زیر کے ساتھ پڑا گیا اس صورت میں معنی یہ بنے گا اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو اور رشتداروں داروں کے نام پر بھی سوال کرتے ہو بعض اوقات رشتداری داری کا واسطہ دیا جاتا ہے رشتداری داری کا واسطہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کو رشتداری داری کا واسطہ دیا تھا جب دیکھا کہ ان کا جور و جفا انتہا کو پہنچ گیا اور کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی اللہ کا واسطہ اللہ کی باتیں اللہ کی عظمت اللہ کا عذاب سے ڈرانا یہ کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرتی تو آپ نے فرمایا ارے کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے تو کم از کم رشتے داری کا لحاظ کرو یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ میں تمہارا رشتے دار ہوں کسی کا بتیجا ہوں کسی کا بانجا ہوں جانتے ہو تو کم از کم اس رشتے داری کا ہی لحاظ کر لو اور اتنی زیادتی تو نہ کرو تو اس لیے یہ بھی من سکتے بتانا یہ ہے کہ اس آیت کریما سے سلا رحمی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے رحم اس حصے کو کہتے ہیں جسم کے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے تو گویا کہ جن رشتوں کا تعلق اس رحم کے ساتھ ہے ان کو زبیل ارحام کہتے ہیں اب چچا کا تعلق اسی سے ہے پھپھی کا تعلق اسی سے ہے ماموں کا تعلق اسی سے ہے یہ جو رشتے ہیں یہ ہیں زویل ارحام اور ان رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کو کہتے ہیں سلا رحمی اور ان رشتوں کے توڑنے کو کہتے ہیں قطع رحمی مجھے معلوم ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہیں ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ساری زیاتی چچا کر رہا ہے ساری زیادتی بھائی کر رہا ہے ساری زیادتی ماموں کر رہا ہے خالو کر رہا ہے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن ہمیں حت امکان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے اور قطع رحمی سے بچنا ہے اور سلا رحمی کی کوشش کرنی ہے اس لیے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں سلا رحمی کی بڑی اہمیت ہے اور قطع رحمی کی بڑی مذمت ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے سورہ محمد میں آیا اللہ نے فرمایا کہ فہل اسی تم انتفی بت اور ہاں ہو سکتا ہے کہ تم زمین میں فساد کرو اور رشتوں کو توڑو رشتوں کو توڑو اور رشتوں کے حقوق ادا نہ کرو تو کیا فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ان کو بہرہ کر دیا ان کو اندہ کر دیا اندازہ کیجئے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور رشتہ داروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب ساری مخلوق پیدا کر لیا اور مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گئے تو رحم کھڑا ہو گیا رشتہ کھڑا ہو گیا اب کیسے کھڑا ہو گیا مجھے نہیں معلوم آپ کو بھی معلوم نہیں کسی کو بھی معلوم نہیں ممکن ہے کہ ایک فرضی انداز میں بات کو بیان کرنا مقصود ہو ممکن ہے کہ حقیقت ہو کوئی بہرحال الہی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ یہ مقام ہے قطا رحمی سے پنا مانگنے کا تو میں پناہ مانگتا ہوں تو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا رشتے سے خطاب کرتے ہوئے رحم سے خطاب کرتے ہوئے اما اور انی اصل من وسل اکا و اقت من قطا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جو رشتوں کا لحاظ کرے گا اور رشتوں کو جوڑے گا اس سے میں اللہ اپنا تعلق جوڑوں گا اور جو رشتوں کو توڑے گا اس سے میں اللہ اپنا تعلق توڑ دوں گا یہاں تک کہ اگر رشتے دار کافر ہے مشرق ہے بدعتی ہے تو بھی اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ یاد رکھیے بعض لوگ آج کل کہتے ہیں میرا مسلک یہ ہے اور میرے فلان رشتے دار کا مسلک یہ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں میرا فرقہ یہ ہے اس کا فرقہ یہ ہے اور میری جماعت یہ ہے اور اس کی جماعت یہ ہے تو کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں کیوں نہیں اگر رشتے دار کافر اور مشرق ہے تو بھی اس کے حقوق ادا کرنے ہیں حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھتے جگر حضرت اسما نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ ہیں ہے امی کیا میں اپنی کافرہ اور مشرقہ ماں کے حقوق ادا کروں آپ نے فرمائے ہاں اس کے بھی حقوق ادا کرنا تم پر لازم ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں رشتوں کے حقوق ادا کرنے سے ایک خاندانی نظام برقرار رہتا ہے اور اسلام خاندانی نظام کا حامی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یورپ کی بے پناہ کوششوں کے باوجود بے انتہا پروپیگنڈے کے باوجود اور شہوت پرستی کو رواج دینے کے باوجود اور دولت کو ہمارے لیے خدا بنا دینے کے باوجود اب بھی کسی نہ کسی انداز میں مسلمانوں کے اندر خاندانی نظام باقی ہے جبکہ مغرب کے اندر خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوں. وہاں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے اور ان کی ماں کون ہے باپ کا تو اکثر کو پتا نہیں اور یہ رشتے کہ یہ ماموں ہے اور یہ خالہ ہے اور یہ پھوپی ہے ان کو تو وہ بھول ہی چکے خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہو جائے الحمد جب تک ہمارا قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق رہا انشاءاللہ اللہ یہ خاندانی نظام برقرار رہے گا اس میں بڑی برکتیں ہیں یہ خاندانی نظام میں جو محبتیں الفتیں ہوتی ہیں یہ پھر بڑھتی ہیں آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں تو حت المکان اس کا لحاظ کیجیے بہت سے بھائی بہت سی بہنیں فون پر پوچھتے ہیں اور دوسرے طریقے سے فلاں رشتہ دار یہ زیادتی کرتے فلاں رشتہ دار یہ زیادتی کرتے ہیں. میں مان ہی لیتا ہوں چلو زیادتی کرتے ہوں گے لیکن بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی زیادتی نظر آتی ہے لیکن اپنی زیادتی نظر نہیں آتی خدا را ایسا نہ دیئے اپنی زیادتیوں کو بھی دیکھیے اپنا بھی محاسبہ کیجئے اپنے اوپر بھی تنقیدی نظر ضرور ڈالیے ہو سکتا ہے کہ غلطی اپنے اندر ہی نظر آ جائے تو فرمائے کے بت اللہ علو نبیب الرحم ان اللہ علی کم رقیبہ بے شک اللہ تم پر نگران ہے اللہ نگران ہے یہ جو آیت کا اختتام ہوتا ہے اب تو موٹے موٹے الفاظ بھی یاد کرنا شروع کر دیں الحمدللہ للہ نواں ختم ہونے والا ہے تو موٹی موٹی باتیں یاد کرنا شروع کر دیں بھائی یہ جو آیت کا اختتام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خواتیم آیا خواتیم الیا خاتمت تو ال کہہ سکتے ہیں آپ آسانی کے لیے آیت کا خاتمہ آیت کا آخری حصہ قرآن کریم کی ہر آیت کو اللہ پاک نے جن الفاظ پر ختم کیا ہے یہ خاتمہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اس خاتمے کا ماں قبل کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اب دیکھیے حکم دی دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اس نے ایک سے پیدا کیا اور کہا جا رہا ہے دیکھو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا سلا رحمی کرنا اور آگے کیا کہا ان اللہ کا نا علی رقیبا اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اب, کہرا کیسا گہرا تعلق ہے اب جس کے جسے اللہ کے نگران ہونے کا یقین نہ ہو اس کے دل میں تقویٰ کہاں پیدا ہو سکتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کے نگران ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے حقوق عدل اور انصاف کے ساتھ کیسے ادا کرے گا وہ تو ڈنڈی مارے گا لیکن جسے یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ کو خبر ہے وہ سمی ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ رقیب ہے وہ نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے اگر زیادتی کروں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے یہ جو آپ مراقبہ سنتے رہتے ہیں یہ مراقبہ بھی اسی سے نکلا ہے یہ مراقبہ کیا چیز ہے لوگوں نے تو مراقبے کو ایسے بنا لیا جیسے جوگیوں کا کوئی طریقہ ہوتا ہے سی بیٹھ جاؤ ایک ورزش سی کر رہے ہیں اور جو ہے کچھ سوچتے رہو لیکن اسلام کا مراقبہ کیا ہے اسلام کا مراقبہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ تصور جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ نگرانی کر رہا ہے تو یہ تصور جو جم جائے گا تو یہ تصور ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان کر دے گا اور گناہوں کا کرنا بڑا مشکل کر دے گا ان اللہ کان علیکم رقیبا یوسف علیہ سلاۃ اسلام کو برائی سے کس چیز نے بچایا تھا اسی تصور نے اللہ دیکھ رہا ہے معذ اللہ ان ربی ربی آسنسواج زلاخا, تیرے بت تو نہیں دیکھ سکتے میرا اللہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے وہ یہاں بھی نظر رکھے ہوئے نگرانی کر رہا ہے ان اللہ کان علی کم رقیبا یہ ہے میرے بھائیوں مراقبا آت التامہ اموال ہوں ملا تو تبدر الخبی اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور پاکیزہ کو گندی چیز سے تبدیل نہ کرو ولا اموالهم الى اموالكم اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ زمانہ جاہلیت میں یتیموں پر ظلم ظلم ہوتا تھا ظلم کی مختلف صورتیں تھیں تین صورتیں یہ بھی تھیں جن کی طرف اس ایت کریمہ میں اشارہ ہے کہ ان کے بعض رشتہ دار تو یہ کرتے تھے کہ ان کی جائیداد پر ان کی وراثت پر ان کی پراپرٹی پر ان کے مکان پر قبضہ جما لیتے تھے تو اللہ نفر میں ایسا نہ کرو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان کے والد جو اچھا مال چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے اس کے بدلے میں گٹیا مال یتیموں کو دے دیتے تھے اور تیسری صورت یہ تھی کہ حفاظت کے بہانے اور سرپرستی کے بہانے اپنے مال کے ساتھ خلط ملت کر کے کھا پی جاتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں کام نہ کرو میں آتل یتام اموال یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور پاکیزہ کو گندی چیز سے تبدیل نہ کرو اور ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ ان کا نہ خوب یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ آگے آ رہا ہے اس اس سورت کے اندر اللہ پاک نے یتیموں کے حقوق خوب بیان کیے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال نحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے بعض تفسیروں میں میں نے یہ حوالے دیکھے